ہم <محمد> تو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ قریبا رہا ہے نصیب رہا ہے ڈبلو الحمدللہ وحدہ قرآن والسلام کام من لا نبی بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ صدق اللہ الرَّزِيم آج کے درس کے آغاز میں ہم نے سورة النساء کی آیت نمبر چو کی تلاوت کی ہے اور یہیں سے درس شروع ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے دنیا میں ہم نے جو بھی رسول بھیجا ان رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ان رسولوں کی اتباع کریں اللہ کے حکم سے بزن اللہ اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں ایک معنی تو یہی کہ اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے اصل اطاعت تو اللہ کی ہے اور اللہ کے حکم سے پھر اطاعت کی جاتی ہے رسول اللہ کی اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی اس لیے کہ رسول کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے قرآن کریم میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا یعنی رسول کی اطاعت کا اللہ بتی الرسول متعدد مقامات پر یہ حکم دیا گیا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے اور دوسرا معنی بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی توفیق سے توفیق دینے والا اللہ ہے اللہ توفیق دیں گے بندے کو تو بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ دو معنی کیے گئے ملو ان نہ جا کا اور اگر وہ یہ طریقہ اختیار کر لیتے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا قرآن اپنے اوپر ظلم کے الفاظ کن معانی کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں گناہوں کے لیے اس لیے کہ اللہ فرماتے کے بندے کا گنا کرنا یہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرنا ہے جو بھی گنا کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جھوٹ بولنے والا اپنے اوپر ظلم خیانت کرنے والا اپنے اوپر ظلم چوری کرنے والا اپنے اوپر ظلم نماز کا چھوڑنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑنے والا یہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس لیے کہ گناہ کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا دنیا میں بھی اس کے برے نتائج سامنے آ جاتے ہیں خود انسان کے سامنے اور اس کے اپنے اعمال اس کی سزا بن کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں بعض اوقات ان اعمال کے اثرات اولاد میں دکھائی دیتے ہیں بعض اوقات کاروبار میں بعض اوقات پورے معاشرے میں اور آخرت میں تو بہرحال ان گناہوں کی سزا اسے مل کر رہے گی اس لیے قرآن جہاں بھی کہتا ہے اپنے اوپر ظلم نہ کرو تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم ہے اللہ یہ بھی کہتے ہیں کانو انفم یزرمون یہ جو گنا کرتے ہیں ہمارے حکموں کو توڑتے ہیں تو ہم پر ظلم نہیں کرتے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا یہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں اگر آپ اسی میں غور فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں گناہوں کے اثرات اپنا رنگ دکھا کر رہتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں سامنے آ جاتے ہیں آپ سوچیں کہ اگر سارے کے سارے جھوٹ بولنے والے بن جائیں سارے کے سارے خیانت کرنے والے بن جائیں سارے کے سارے چور بن گئے راشی بن جائیں بدکار بن جائیں یہ ایسے بن جائیں تو معاشرہ کیسا بنے گا ہم دیکھ رہے ہیں جب یہ گنا عام ہوتے جا رہے ہیں تو آج زندگی کتنی تلخ ہوتی جا رہی ہے انفرادی زندگی میں بھی, بھی انفرادی زندگی بھی تلخ اور اجتماعی زندگی بھی تلخیوں سے دو چار ہے تمہارا اللہ فرماتے کہ اگر وہ یہ طریقہ اختیار کرتے کہ اگر وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے اگر ان سے کوئی گنا ہو جاتا تو پھر کیا کرتے جاؤ کا میرے محبوب آپ کے پاس آ جاتے گناہ کا آ کر اعتراف کرتے ہم سے غلطی ہو گئی فس تغ فر اللہ اللہ سے معافی مانگتے بس تغ فر الحمر اور ان کے لیے اللہ کا رسول بھی اللہ سے معافی مانگتا نوجد اللہ طبر رحیمہ تو وہ اللہ کو پاتے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے گناگاروں کی توبہ کرنے والا توبہ قبول کرنے والا اور ان پر مہربانی کرنے والا ہے تو اصل میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر گنا ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کی جائے جو شخص جتنی جلدی کرتا ہے توبہ کرنے میں اتنی ہی جلدی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے جبکہ وہ توبہ کرے توبہ کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے بار بار یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا کہ توبہ کی قبولیت کی چند شرائط ہیں جن میں سے سب سے پہلی شرط تو ندامت ہے ندامت شرمندہ ہو اور دوسری شرط ترک گناہ ہے گنا چھوڑ دے ایسے نہیں کہ گنا بھی کرتا رہے اور استغفار بھی پڑتا رہے سو سو بار ہزار ہزار بار اور ساتھ گنا بھی کرتا جاتا ہے بعض آتا ہی نہیں ہے تو ترک گنا اور ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عظم اور جہاں تک اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کرنے کی کوشش کرے یہ چار شرائط آپ حضرات کے سامنے بارہا بیان کی جا چکی ہیں ان کو پلے باندھ لیجئے کہ قبولیت توبہ کے لیے یہ چار بڑی شرطیں ہیں ترک گنا ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عظم اور تلافیے مافا جتنا ہو سکتا ہے تلافی کرنے کی کوشش کرے کذا کرنے کی کوشش کرے بندے کا حق ہے تو ادا کرنے کی کوشش کرے تفصیل میں نہیں جاتا پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے فلاں کلا ہتا یو حق کی منہ کا فلاں پس نہیں یہ قرآن کا ایک انداز ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے قرآن کہے گا کہ لا نہیں اور اس نہیں کا اگلے مضمون سے تعلق نہیں ہوتا لا لا قسم القیاما اگر لا کو اگلے مضمون کے ساتھ ملائے تو مانے یہ بنتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا قیامت کے دن کی بلا او قسما اور میں قسم نہیں اٹھاتا ملامت کرنے والے نفس کی لیکن لا کا تعلق اگلے مضمون کے ساتھ نہیں ہے لا کا تعلق کسی ایسے مضمون کے ساتھ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا لا نہیں اقسم بھی یوم القیامہ میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہاں پر بھی ایسے فلا نہیں وربکا اور تیرے رب کی قسم اب یہ معنی تو نہیں کر سکتے نہیں تیرے رب کی قسم یعنی تیرے رب کی قسم نہیں ہے یہ تو معنی بنتا ہی نہیں ہے عربی قواعد کے اعتبار سے بھی بالکل عجیب سی عبارت ہو جائے گی تو فلا کا تعلق اگلے مضمون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کسی ایسی بات کی تردید ہے جیسے جس کا پہلے ذکر ہو چکا اور پہلے جو ذکر ہوا آپ پچھلے درس میں سن چکے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں لیکن فیصلے کروانا چاہتے ہیں تاغوت سے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے فیصلے نہیں کروانا چاہتے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تاغت سے اور دعویٰ کرتے ہیں مومن ہونے کے تو یہاں اس بات کی تردید ہے فلئی سلام <إِلَئِك> یہ جو کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور پہلی کتابوں پر تو ان کا دعوی صحیح نہیں ہے فلا نہیں ان کے دعوے کا اعتبار نہیں وہ کا اور تیرے رب کی قسم تیرے رب کی قسم کیا انداز ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے اللہ ہے تیرے رب, کی قسم رب تو سارے عالمین کا ہے الحمد رب العالمین سارے عالمین کا رب ہے سارے جہانوں کا رب لیکن خاص طور پر عالمین میں سے اللہ نے ہمارے آقا کو منتخب کر کے فرمایا وہ کا تیرے رب کی قسم تو حضور کی عظمت ظاہر ہوتی ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا لہمرو کا تیری زندگی کی قسم ان هم لفي سكرتهم يمعون یہ نشے میں پڑے ہوئے ہیں تیری عمر کی قسم اور کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد مجھے تیرے شہر کی قسم اللہ اکبر میں تیرے شہر کی قسم اٹھاتا ہوں وانت حلم بهذا البلد میرے محبوب جس شہر میں آپ رہتے ہیں میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں تو یہ حضور کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لئے ہے ربک تیرے رب کی قسم لا من یہ مومن نہیں ہو سکتے حتا یو حق کی منہ کافی جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں اپنے اختلافات میں اپنے مقدمات میں اپنے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم اس وقت تک میں ان کے ایمان کا اعتبار نہیں کروں گا مربک تیرے رب کی قسم لا منہ منہ کا فیما یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہمی اختلافات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں ایک شرط تین شرطیں لگائی اللہ نے مومن ہونے کے لیے ہم میں سے ہر ایک مومن ہونا چاہتا ہے تو وہ ابھی سے ارادہ کر لے میں ان تینوں شرطوں کو پورا کروں گا انشاءاللہ اللہ ہاں الحمد ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک مومن بن جاؤں یاد رکھیے مولوی صاحب کے نزدیک مومن بننے کا اعتبار نہیں ہے ہاں میرے سامنے آپ کے مومن ہونے کا اعتبار نہیں ہے اور انسانوں کی نظر میں ہمارے مومن ہونے کا اعتبار نہیں ہے اصل تو مومن ہونے کا اعتبار ہے اللہ کی نظر میں اللہ کی نظر میں مومن ہونے کا اعتبار ہے دنیا والے ہمیں مومن نہ بھی سمجھے اور اللہ مومن سمجھتے تو ہمیں دنیا والوں کے نہ سمجھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور دنیا والے ہمیں بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں. سینئر قسم کا مومن اور بڑا متقی پرہیزگار لیکن اللہ کے نزی نہ ہم مومن ہے نہ متقی نہ پرہیزگار تو دنیا والوں کی تعریفوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ دنیا والے تو ایسے ہی ہیں دھوکا کھا جاتے ہیں بے وقوف ہیں وہ ہماری ظاہری باتوں سے ہو سکتا ہے دھوکا کھا رہی ہوں بڑا بزرگ ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ بزرگ ہے یا کہ نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ تین شرطیں ہیں اللہ کے ندی مومن ہونے کے لیے ہائے کاش یہ تینوں شرطیں اللہ پاک ہمارے اندر پیدا فرما دے ان تینوں شرطوں پر عمل کرنے کی اللہ اللہ ہمیں توفیق دے ہے بڑا مشکل کام لیکن اللہ نے کہہ دیا قسم کھا کر کہہ دیا قسم کھا کر کہہ دیا تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے اندر تین شرطیں نہ پائی جائیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ سارے معاملات میں زندگی کے سارے معاملات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں زندگی کے سارے معاملات میں ایسے نہیں کہ وزور ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں تو پوچھتا ہے حضور کا کیا حکم ہے نماز کے بارے میں تو پوچھتے ہیں. پانی کے پاک ناپاک ہونے کے بارے میں تو پوچھتے ہیں. حضور کا کیا حکم ہے اور لاکھوں روپے کی کمائی حرام کی کار ہے اس میں پوچھتا ہی نہیں حضور کا کیا حکم ہے؟ سوچتا ہی نہیں پوچھتا ہی نہیں معلوم ہی نہیں کرتا معلوم کرنا چاہتا ہی نہیں ہے کہتا زیادہ مسئلے معلوم کرنے, کرتے رہے تو پھر کاروبار کیسے کریں گے لہذا ہم معلوم ہی نہیں کرتے چپکے سے کرتے رہو بہت سارے گنا ہو گئے تو ایک حج کر کے آ جائیں گے آ, عمرہ کر کے آ جائیں گے اور تحفے تحائف بھی خرید کر لائیں گے اور گناہ بھی سارے معاف کروا کے آ جائیں گے محوا. یہ لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ صرف سرمایہ داروں کا اللہ ہے غریبوں کا تو اللہ ہے ہی نہیں ہے وہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑے جائیں اور بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف کروا کے آ جائے کا پہلی شرط تیرے رب کی قسم وہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں دوسری شرط سم فی ان ہرا جم نزا پھر آپ جو کچھ بھی فیصلہ کریں جو کچھ بھی فیصلہ کریں چاہے وہ فیصلہ ان کی مرضی کے موافق ہو یا ان کی مرضی کے مخالف ہو اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں ڈبلو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں کیسا فیصلہ ہے کیسا فیصلہ ہے مجبور ہوں مان تو لوں گا لوگ کیا کہیں گے کیسا مومن ہے حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا تو بظاہر تو مان لوں گا لیکن دل کڑ رہا ہے کڑن ہے دل کے اندر گیس و خسب ہے دل کے اندر کیسا فیصلہ ہے میرا ستیاناس کر دیا اور میرے منصوبے کو تباہ کر دیا اور میری مرضی کے خلاف ہے پر نہیں اگر دل میں کڑن ہے پھر بھی یہ مومن نہیں ہے مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سننے کے بعد کڑن نہیں ہونی چاہیے تنگی نہیں ہونی چاہیے ہوٹن نہیں ہونی چاہیے اور تیسری شرط و یوسلیم تسلیما صرف یوسلیم نہیں کہا کئی طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں وہ یوسلیم تسلیما اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں پوری طرح صحیح طور پر تسلیم کر لیں وہ یو سلیموں تسلیم جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے ظاہری اعتبار سے بھی تسلیم کر لیں اور باطنی اعتبار سے بھی تسلیم کر لیں یہ تین شرطیں بھائیو آپ ذرا سوچیں اگر ان تینوں شرطوں کو مان لیا جائے اور اس کے مطابق ہم اپنے گھر کی زندگی بنا لیں تجارت کی زندگی بنا لیں عدالت کی زندگی بنا لیں تو زندگی میں کتنی سہولتیں پیدا ہو جائیں میاں بیوی بی میں اختلاف ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے خواب وہ کیسا بھی فیصلہ کیوں نہ ہو ہماری مرضی کے خلاف ہو یا مرضی کے موافق کو ہم تسلیم کر لیں گے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے دو, دو تاجروں میں جھگڑا ہو جائے اور عام افراد میں جھگڑا ہو جائے وہ کہہ دیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے جو بھی ہو ایسا نہیں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہماری عدالت فیصلہ کرتی ہے ایک دن مرضی کے موافق گیا تو پھول برسانے شروع کر دیے اور دوسر مرضی کے خلاف آیا تو انڈے اور ٹماٹر برسانا شروع کر دیے ایک دن زندہ باد کے نعرے اور دوسرے مرد آباد کے نعرے ایسا نہیں مومن وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لے مرضی کے مخالف ہو یا موافق یہ تو اللہ نے قسم کھا کر کہا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا کر کہا حضور نے بھی قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہی لا ادی احدکم حوا تب الما جی تب بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو وہی کے اور قرآن کے اور میری شریعت کے تابے نہ کر لے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا آپ بتائیے عالمی اسلام میں کیا ہو رہا ہے کون ہے وہی کے فیصلوں کو ماننے والا قرآن کے فیصلوں کو ماننے والا شریعت کے فیصلوں کو ماننے والا توڑے جا رہے احکام پورے عالم اسلام میں بے تردی سے توڑے جا رہے ہیں اجتماعی زندگی میں خاص طور پر اور انفرادی زندگی میں عام طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے یہاں <تصفح> ایک وضاحت تو یہ کر دوں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ میری اتباع کرو گے تب نجات ملے گی اپنی خواہشات کو میرے تابع کرو تو اس اتباع کا تعلق دینی معاملات کے ساتھ ہے دنیاوی معاملات کے ساتھ نہیں ہے بات چیزیں ایسی دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں تو اس میں حضور کی اتباع کرنا ضروری نہیں ہے دنیاوی معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قسم کی غذا پسند تھی اگر بالفرض کسی کو پسند نہیں ہے یا اس کے مزاج کے موافق نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ ہم کہہ دیں تو, تو مومن ہی نہیں ہے اس لیے کہ تجھے وہ چیز پسند نہیں ہے جو حضور کو پسند تھی ہم اس کو تسلیم کریں کہ واقعی بہت اچھی چیز ہے لیکن کیا کروں میری طبیعت ایسی ہے مزاج ایسا ہے اللہ باق نے مختلف مزاج بنائے ہیں دنیاوی معاملات یا حضور نے چار اور چار سے زیادہ شادیاں کی تو کوئی ہمیں کہے تم بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک سے زیادہ شادیاں نہ کرو تو ہم کہتے ہیں ہم تو ایک کے حقوق بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں چار کے حقوق کہاں سے ادا کریں گے تین کمروں کا دو کمروں کا فلیٹ ہے کہاں ان سب کو رکھیں گے بھائی تو اس لیے اب دنیاوی معاملات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے اور اس میں حضور نے بھی ہمارے جذبات کا لحاظ کیا کمال قربان جائیے حضور نے ہمارے اور انسانوں کے جذبات کا لحاظ کیا حضور نے فرمایا کہ ان نما ان بشرا امر تو کم بش اندین فخو میں انسان ہوں. اگر میں دین میں سے کسی بات کا حکم دو تو, دوں تو اس پر عمل کرو امر اگر میں اپنی رائے سے دنیا کے بارے میں کوئی مشورہ تم کو دوں تو یاد رکھو میں بھی انسان ہوں حضور نے فرما دیا مشہور واقعہ ایک دفعہ حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ جیسے کھجور کا نر خجور کا کچھ جو گابا ہوتا ہے اس کے پھول وغیرہ ہوتے ہیں وہ لے کر مادہ پر ڈالے جاتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کیوں کرتے ہو ایسے اور یہ پیماند کاری کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا اچھی کھجورے پیدا ہوتی ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو ویسے بھی پیدا ہو سکتی ہیں چنانچہ انہوں نے نہیں لگایا وہ پیماند کاری نہیں کی ہے اور وہ پھول مادہ پر نہیں ڈالے اگلے سال جو کھجوریں ہوئی اول تو کھجوریں ہوئی نہیں جو ہوئی تو ردی قسم کی حضور نے پوچھا یہ کیا ہوا انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا تو اس موقع پر حضور نے فرمایا دیکھو جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے اس میں تو میری اتباع کرو لیکن دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو اس میں میں انسان ہوں تم اپنے تجربات پر عمل کر سکتے ہو ذرا میں ہم مختلف تجربات پر عمل کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے جذبات کا لحاظ کیا گیا تو میرے بھائیو اصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ات... ات... اتعاق آپ کی فرما برداری صحابہ کرام پوری طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والے تھے ان کے سامنے گردن جھکانے والے بے شمار واقعات ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی اتباع کے واقعات سے ایک دو واقعات ارض کر دیے جائیں آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مرنے والوں کا تین دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے سوائے شوہر کے کہ بیوی اس کا سوگ تو منائے گی لیکن بیوی کے علاوہ شوہر کے علاوہ کسی مرنے والے کا سوگ تین دن سے زیادہ یہ نہ منایا جائے جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ چار مہینے دس دن وہ سوگ منائے گی لیکن اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ سوگنا منایا جائے تو حضرت زینب بنتے جہش ردی کے بھائی کا انتقال ہو گیا جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو تین دن تک تو انہوں نے اظہار غم کیا لیکن چوتھے دن خوشبو منگوا کر اپنے چہرے پر مل لی حدیث میں الفاظ خوشبو کے آتے ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چوتھے دن انہوں نے کریم پاؤڈر مل لیا اپنے چہرے پر میں کب کر لیا میں کب کرنا حدود شریعت میں رہتے ہوئے یہ جائز ہے عورت کے لیے یہ جائز ہے اور میں کریم اور پاؤڈر کے الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ نے فرمایا کہ مرد کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جو مہکے تو صحیح لیکن اس کا رنگ نہ ہو رنگ نہ نظر آئے اور عورت کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نظر آئے لیکن اس کی خوشبو تیز نہ ہو کہ دور دور تک پتہ چل جائے کہ فلاں گزر رہی ہے ایسا نہ ہو تو بہرحال انہیں چوتھے دن خوشبو مل چہرے پر اور فرمایا کہ مجھے اس خوشبو کی اس کریم اور پاؤڈر کی کتان کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تمنا طلب کوئی حاجت نہیں لیکن چونکہ حضور نے فرمایا کہ شوہر کے علاوہ کسی مرنے والے کا سوگ تین دن سے زیادہ منانا جائز نہیں میں نے اس لیے خوشبو کا استعمال کیا ہے اسی طریقے سے حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا چوتھے دن انہوں نے بھی اپنے چہرے پر خوشبو مل لی اور یہی الفاظ ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی اس لیے میں نے ایسا کیا ہے تو پوری طرح اتباع کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے حیث خر اسدی رضی اللہ حضور کے صا بھی ہی ان کے بال تھے لمبے لمبے اور چادر اور تہبند جو باندھتے تھے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہوا ویسے بڑے اچھے انسان تھے تو حضور نے فرمایا کہ خرائم اسدی بہت اچھا انسان ہے کاش یہ بال اتنے لمبے نہ رکھتا اور تہبند ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکاتا یہ حضور نے فرمایا حضور کے سمجھانے کا طریقہ بھی بڑا پیارا بہت اچھا آدمی ہے کاش یہ دو باتیں اس کے اندر نہ ہوتی ان کو اطلاع ملی تو بال کاٹ دیے اور چادر ٹخنوں سے اوپر باندھ لی کہ حضور نے فرمایا ہے تو وہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے اصل بات یہ کہ ان کے دل میں حضور کی محبت بھی تھی اور حضور کی عزمت بھی تھی اور یہ دونوں چیزیں ہوں تو اتباع خود بخود ہو جاتی ہے اتباع کے لیے پھر تکلف بھی نہیں کرنا پڑتا تکلف نہیں کرنا پڑتا پھر اتباع خود بخود ہو جاتی ہے ایک تو دل کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت ہو آپ کا مقام اور مرتبہ کتنی بڑی ہستی ہیں آپ اور کتنی بڑی ہستی کی طرف نسبت ہے میری تعلق ہے میرا امتی ہوں میں اس, ان کا اور پھر آپ سے محبت بھی ہو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو بھائیو یہ دونوں چیزیں اتبا پر مجبور کر دیں گی ابھی آگے بھی اتبا اور اطاعت کا مضمون آ رہا ہے آج کا درس اسی پر انشاءاللہ ختم ہوگا آگے فرمائے کہ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو ابھی خردیا رکم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ ہجرت کر جاؤ اللہ کلیل تو اللہ کے اس حکم پر عمل نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے اللہ کہتے ہیں میں بہت مشکل حکم بھی تو دے سکتا تھا دے سکتا تھا اللہ یہ حکم دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو جیسے بنی اسرائیل سے گنا ہو گیا تو ان کو حکم دیا اکتلو انف سکم اپنے آپ کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی شرک کیا ہے تم نے بغیر قتل کرنے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اللہ ہمیں بھی تو یہ حکم دے, دے سکتے تھے تجھ سے حرام کاری ہوئی ہے تم سے شراب نوشی کا جرم ہوا ہے تم نے نماز چھوڑی ہے تم اپنے آپ کو مار ڈالو اللہ حکم یہ دے سکتے تھے تم اس گناہ کے بدلے میں اتنا مال فدیے کے طور پر دو اللہ یہ حکم دے سکتے تھے تم اپنے گھر سے نکل جاؤ یہ حکم دے سکتے تھے اللہ یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ جتنا کماؤ صرف صبح اور شام کی ضرورت کے مطابق رکھ لو اور باقی سارا میری راہ میں خرچ کر اللہ یہ بھی حکم دے سکتے تھے تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ان احکام پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا پکی بات ہے جب ہم بندے ہیں غلام ہیں تو اللہ ایسا حکم دے دیتے تو ان, اس حکم پر عمل کرنا ہم پر لازم ہوتا حضر شیخ الہند مولا محمود حسن اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے سچے عاشق کے خدا اور سچے عاشق کے رسول اور سچے مجاہد تھے انہوں نے ایک موقع پر عجیب بات فرمائی فرمایا کہ اگر اللہ یہ حکم دیتا مجھے کہ اے محمود تم اڑو اڑو اب میں اڑ تو سکتا نہیں اڑ تو نہیں سکتا لیکن اللہ اگر حکم دے دیتا کہ اڑو تو میں کسی بلند چوٹی پر بلند چھت پر چڑھ جاتا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اڑنے کی کوشش کرتا چاہے میرے جسم کے ٹکڑے, ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جاتے لیکن اڑنے کی کوشش ضرور کرتا اس لیے کہ میرے اللہ اللہ کا حکم جب نے بیٹے کو سبا کرو کر دیا تیار ہو گئے لٹا لیا چھری چلا دی یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے بچا لیا لیکن انہوں کوئی ہلو حجت تو نہیں کی بیٹے کو اور وہ بیٹا بھی جو کہ بڑھاپے میں اتا ہوا بڑی آرزو کے بعد دعاؤں کے بعد اور بیٹے کو صبر کرنا حلال کیسے جائز کیسے کوئی تعویل نہیں کوئی سوال نہیں بس لے چلے بیٹا بھی ایسا وہ بھی چل پڑا چلے اللہ کا حکم ہے تو ابا اب دیر نہیں کرنا اگر آپ صبر کرنے والے ہیں تو مجھے بھی ستاگی دنی ان شاء اللہ منصوبرین مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چون چرا نہیں کروں گا کہ باپ میری گردن پر چھلی چلا رہا ہے آپ دیکھیں چل پڑا بیٹا بھی اللہ کا حکم ہے تو اللہ کہتے ہیں, اگر میں یہ حکم دے دیتا کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو یہ حکم بھی تو دے سکتا تھا لیکن یہ حکم بڑا مشکل ہوتا اور تم میں سے بہت تھوڑے اس حکم پر عمل کرتے باقی اتباع نہ کرتے اس حکم کی تعمیل نہ کرتے یہ فرمایا اللہ نے لیکن اگے فرمایا کہ بلوا انہم فعلوا ما یؤذون اگر یہ لوگ وہ کر ڈالتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے لکان خیر لهم تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. کر ڈالتے اللہ نے یہ حکم دیا نہیں ہے اصل تو یہاں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جن کو فرائض اور باجبات میں اور دوسرے امال میں نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا اصل تو ان لوگوں کو تمبی کی جا سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو فرائض اور واجبات اور دوسرے احکام اور امال میں اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے حالانکہ ان کی اتباع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن تم ان میں بھی ہچکچاتے ہو